اہلِ سنت والجماعت کا حضور علیہ السلام کے نور ہونے کے متعلق کیا عقیدہ ہے جی. سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ سن لیں کہ اہل سنت والجماعت کا حضور کے نور ہونے کے بارے میں یہ عقیدہ ہے حضورِ ہدایت کا بھی نور ہیں اور حصی نور بھی بہت سے حضرات حضور کو نور تو مانتے لیکن ان کا معنی ہوتا ہے ہدایت ہدایت بھی ایک نور ہے اس معنی کر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا بھی نور ہے اور حصی نور بھی سوال تو آپ کا مختصر ہے مگر جواب میں تو پوری تقریر کرنی پڑے گی مجھے لیکن مختصر تاکہ نقش مسئلے کو سمجھ لیا جائے وہ یہ ہے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے ارشاد باری تعالی ہوا قد جا نور و کتاب بتحر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین ایک واضح کتاب تمہارے پاس آئی اب اگر نور سے مراد بھی کتاب کو لیا جائے تو یہ تفسیر کے اصول کے خلاف اس لیے کہ نور کو الگ فرمایا کتاب کو الگ فرمایا قدجا اکمل نوروں و کتاب مبین واو بیچ میں تو معلوم ہوا کہ نور الگ ہے کتاب الگ ایک بات اب یہاں قطع جاکم من اللہ نور سے مراد کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہم نے کئی دفعہ کہا حضور کے صحابی ہونے کے ساتھ حضور کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام نے انہیں ایک مرتبہ سینے سے لگا کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما تو وہ فرماتے ہیں سینے سے لگا کر جب دعا کی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن میں وہ دانائی وہ تدبر حاصل ہو گیا کہ میری اونٹ کی رسی بھی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا یہ علم و فضل کا ان کا عالم وہ فرماتے قد جاکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرخان حمید کی اس آیت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے حضور علیہ السلام کو نور کہا گیا اب آئیے وہ کیسا نور تھے اب ہم ایسا مضمون جو حدیثوں میں موجود ہے ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ دھاری دھار جبہ پہنے چاند کی روشنی میں کھڑے ہوئے تھے میں بیٹھ جاؤ بھائی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ مقرر شولہ بیان تھوڑی ہو کہ میری کرسی بیٹھ کے تم کو خطاب کرنا جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جا کندھے پھلانگ کر آنا شرن بھی جائز نہیں ہے اس لیے بچوں کو سمجھایا کرے یہ بات کہ کسی کو عذیت نہ کہ میں چاندنی رات میں کھڑا تھا کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی سورج کو دیکھوں بے حضور کو دیکھتا شبہ میرے نزدیک حضور کا نور چاند کے نور پر غالب آ رہا معلوم کہ نور بھی ہیں ہدایت کو تو سب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور اگر ہدایت نہ لاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا اور قرآن کی نظبی ہے حول لذی رسالہ رسول و بال ہدا دینی لق. ہم نے جو رسول بھیجا وہ دین ہدایت کے ساتھ بھیجا تو ہدایت کے ساتھ بھیجائے اللہ تبارک کا تو ہدایت کا تو سب مانتے حضور حصی یعنی دیکھنے میں بھی آپ کا نور چاند پر غالی بارہ ابن اصاکر ایک کتاب آیا جس کو تاریخ دمش کہتے اور علامہ ابن اساکر نے سبحان اللہ چالیس جلدوں پر ابن اصاکر تاریخ دمش لکھی وہ دنیا بھر میں ہم نے تلاش کی تو اس کی تلخیص تو ملتی ہے کہیں بیس جلدیں کہیں بائیس کہیں پچیس لیکن الحمدللہ للہ سی ڈی کی صورت میں ہمارے پاس چالیس جلدیں ابن عساکر کی ہیں ابن عساکر کے روایت یہ ہے کہ حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں اندھیرے میں کچھ سی رہی تھی اور سینے میں سوئی میری خجرے میں گر گئی اب جیسے کوئی مختصر چیز کو لوگ اندھیرے میں تلاش کرتے ہیں میں نے بے تلاش کیا بہت اسے تلاش کیا مگر سوئی نہیں ملی اچانک میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جب میرے حجرے میں تشریف لائے تو حجرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے آپ کے رخ تاباں کی روشنی میں وہ سوئی اٹھا لے عالی حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ ہدای کے بخش میں ایک شعر میں کیا فرماتے ہیں سوزن یہ سوئی کو فارسی میں سوزن کا سوزن گم شد ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا تو سوئی مل گئی حضور کے نور کی روشنی میں ایک بار یہ دو باتیں تو آپ نے سمجھ لیں حضور علیہ سلاۃ و سلام اگر امادن کسی پر ہاتھ لگا دیں وہ بھی نور بن جاتی ہے یہ مشکا شریف میں ایک باب ہے باب الکرامات اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی تھے وہ جب رات میں جانے لگے تو کا حضور اندھیرا ہے کیا کیا جائے تو حضور علیہ اللہۃ وسلام نے ایک لاٹھی ان کو دے دی جب وہ لاٹھی دی وہ اس طریقے سے اس لاٹھی کی روشنی جیسے ہم ٹارچ مارتے ہیں ایسے اس کی روشنی میں اپنے گھر تک پہنچ گئے تو جسے حضور چھو بھی لیں وہ بھی نور بن جاتا اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین پر سمجھ نہ چاند کی روشنی میں نہ سورج کی روشنی میں اس قدر حضور نور تھے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا تو یہ میرا خیال اتنی باتیں کافی ہیں اب آئیے دوسری بات جو مکتب دیوبند کے لوگ منع کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں ان بیشاروں نے خود اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس معاملے میں جس کو تاج کمپنی نے چھاپی ہے جس کا نام ہے نشر تیب اس میں بھی انہوں نے ساری نور والی حدیثیں نقل کی اور حضور علیہ اللہۃ و السلام کو نور تسلیم کیا اور روح البیام تفسیر میں اور دیگر کتابوں میں بھی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی جبریل علیہ السلام نے کہا حضور میں ایک اندازہ بتاتا ہوں جس سے آپ دیکھ لیجئے میری عمر کتنی کہا میں ایک نورانی ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا تھا اور وہ ستر سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا ستر سال کے بعد تو میں نے اسے بہتر ہزار مرتبے چمکتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرما جبریل وہ جانتے ہو ستارہ کون تھا وہ نورانی ستارہ میں تھا اب کب سے حضور علیہ السلام نور تھے اس کا کون حساب لگا سکتا ہے تو اور حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کیوں نہیں پڑتا تھا آپ نور ہیں اور نور کا سایہ زمین پر نہیں ہوتا میرا حال اتنا کافی جی اور کون صاحب ہاتھ اٹھایا تھا کسی صاحب نے جی